الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذي اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورب في سوره الذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في صورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العزيز فبشحري صدري ويسري أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا هب لنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا ور زکنا تلاوت ہو آنا لینا نہارنا جٹنگار ابل عالمی عمیر آج شعبان معظم کی اٹھائیسویں شب ہے اور ہم ماہ رمضان مبارک کے دوران نماز تلاحوی کے ساتھ دور ترجمہ قرآن کی تمہید کے طور پر آج اور کل تار اسے قرآن کے ذمن میں بعض چیزوں پر غور کریں گے تاکہ اسنا دور ترجمہ قرآن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک پس منظر کے طور پر موجود رہیں رمضان مبارک میں نماز تراوی کے ساتھ دور ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب اسے پندرہ برس سے غائب ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ اس کا چرچا اب وسیع و عریض پیمانے پر ہو چکا ہے نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک میں اس دوران میں خود میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم سے کم چھ مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کی تقریر کی سعادت حاصل کی دو مرتبہ اس سے قبل کراچی میں تین مرتبہ لاہور میں ایک مرتبہ ملتان میں ایک مرتبہ میں اور اس سال جو میں اپنی افزائی فی اور اپنے علالت کے باوجود یہ ہمت کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض صورتیں ایسی پیدا ہوئی کہ کیبل ٹی وی پر میرے ان دروس قرآن یا دورہ تجمہ قرآن کے کی کیسے دکھائے گئے بھارت میں اور وہیں سے یہ درخواست بھی موصول ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سیٹلائٹ پر ٹیلی کاسٹ کرائیں لیکن اس کے لیے اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کا معیار بہتر ہونا چاہیے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ ہمت کر رہا ہوں اگرچہ اب جو بھی عمر کی سطح ہے ومنعام ہو نقصی سفل خلق میری یادداشت بھی اتنی شارپ نہیں رہی ہے جتنی پہلی تھی استہار جو کراس ریفرنسز کا ہے وہ بھی اب اتنا نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا اور کبھی کبھی میری زبان لڑکھڑا تی بھی ہے ان تمام معذوریوں کے باوجود اس ایک اہم ضرورت کے تحت میں نے یہ ارادہ کیا میں خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس ادارے کی تکمیل ہو جائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے پیغام اور علم اور حکمت کی ایک بڑے پیمانے پر پورے عالم انسانیت میں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے تارو سے قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تیسریں گے کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے مینو عالم اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مریض کے بارے میں لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اس کا اللہ کا کلام ہونا اس لیے کہ آپ کے اندر ہے یہ تورات جو حضرت موسا علیہ السلام کو دی جی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی جی گئی تھی اور قرآن مجید کی تنظیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر 6۔ وہ ان من منل مشرقین استاجاور کا فاجر ہو حقہ یسما کلام اللہ صبح ہو جب ہجرت کے نو سال آخری وارننگ دی جی گئی تھی مشرقین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مشرقین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہ تیغ کر دیا جائے گا پیدن فلقن اشر الحرم فخر المشرقین ہے سو بجن <فُبُوبًا> تو یہ محرق ختم ہو جائے تو ایک مشرقین کا سطح عام خطرہ اس کی وضاحت سے جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ کالات آئیں گے لیکن اس وقت اس جمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں ہے اب اس میں ایک استثہ رکھا گیا کہ ایک مشرق ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں کچھ دن رہیں اللہ کا کلام سنیں آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا دلائل ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے اس کے لیے یہ آیت ناظر ہوئی کہ وہ ان عہد المل مشرقین استجا رہتا اے نبی اگر ان مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے ہتہ یس کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے سم ابل ہو مامنا پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچاتے یہ جو آئے ہے اس میں لفظ پلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے ٹک آف آئس برگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا پودا ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ کا آلہ کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور ان کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جز ہیں جزوے لا پٹ ہیں حصہ ہے یا کچھ زائد بر ذات جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذاتِ حق حق سے جدا یا آئے ذات یہ ہمارے علم کلام کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لا وَلَا اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے زید ہے بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بخوبی وادی ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزوی لائن پک ہے کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کما ہی جیسے کہ وہ فی واقع ہے اور جس کا کی گویا کہ گویا کے پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمشیل کے پیرائے نے سمجھایا لو انزلنا ہاضل قور آنا آنا لڑائی تو نبر بحال کرور اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھنس جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ وشالے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں ماں لادر کو کل لہ لا یدر کو اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے کسی درجے میں تو کچھ انعقاق اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے لو حاض ال قرآن اعلیٰ جبلائے اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو تینتالیس کو سمجھنا ہوگا اسی اصول کے تحت کہ قرآن وفس سے باغا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے جس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک چالیس رات کا ایک کوس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطبہ الہی مکالمہ الہی سے مشرق ہوئے حضرت موسا علیہ السلام تو ان کی آتش شوق بڑھتی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی رب ارے نی انجو پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع عناص فرما میں تجھے دیکھ سکتا کہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ملا دن پرانی تو مجھے ہر جس نہیں دیکھ سکتے ولاقین خراب لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگا جماؤ ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شہ پر تو وہ اس کی تجلی ہے ہم اپنی تجنوی پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فلمبا تجلّہ رب بہن <جَبَل> اب یہاں وہ لفظ آ جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی ڈال مخروسا شاہ وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو اور حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے دل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسا وہ دل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت ابو صاحب السلام پر تھی وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو سکے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری کا تھی جس نے کوہ ٹور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ریزا ریزا کر دیا اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا اور یہ صفت جو لا ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ تو وہی تاثیر اس کلام الگ لہنا حاضر قرآن اللہ جب لہو خاش امت امن خشیت وکیل قلم سال البحال تفک کرو اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اطراف کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوں انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاش بوئم آ کے دردن مزمرس یہ کتابیں نہیں چیزیں بھی گرست میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاٹ وم آ دردی درج یہ کتابیں بلیس. اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور ہیں چیزیں دیگر اتا. اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے ارض کیا ذات باری کہ اور کلام کا سفت باری کہ ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے نسلے ہپ پن ہاؤ ہم پیداستوں اس کلام میں اللہ تعالی کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص ذرا گفتگو کرے چند جملے جب وہ کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے مطالعے کا حودب کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے جا جائے گی بات اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متقلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا بازی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہے یہ ساری باتیں چند جملے میں واضح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عقص اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا وہ جو سورہ حریف کی آیت ہے ہوول اول اول آخر و اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے نہیں اسی لیے حضور سے جو منقول ہے الفاظ کہ پروردگار جگہ انتظاہر ہو فلے سا پو تشو انتل بات ہو دودا کش یہی کیفیت قرآن کی ہے مثل حق پنہا ہم پیداس پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے جیسے ذات باد اور جیسے اللہ تعالی کی شان ہے جو آیت السی کے شروع میں آئی الحی الک نسلہ پناہ ہم پیداستوں زندہ ہو, ہو تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے اس سے ذرا آگے چلیے کلام کے بارے میں ہم کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کا اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلام الہی تو ان سے منزمہ ہے وہ بن ہے ماورہ ہے آلہ ہے ارفان ہماری زبانوں کے حروف و اسوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے انگریزی کے کچھ اور ہیں اردو کے کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں کلام الٰہی ان تمام سے آگاہ ارفا منزلہ اور مبرہ ہے یہ کلام الٰہی جب بھی نازل ہوا ہے ظاہر بات ہے حضرت بوسا پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الٰہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبدیل کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی حبری تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے ان کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیکن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں باہر جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسواد کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامی یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخر کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی حامی الکتاب الموبین ان نہ ہو قرآن عربی اللہ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی اس کو عربی حروف وسواد کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے جالنا قرآن عربی لال نقل تاقرول کیونکہ وہ خاتب اول جو قوم تھی امی ان کی زبان عربی تھی لال نقل تاقر تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اب اس سے آگے چلیے اصل قرآن قرآن مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے اصل قرآن کہاں ہے ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن المجید الفی لوہ محفوظ لاہم محفوظ بھی. اصل قرآن ہے اسی طریقے سے اسی سورج زخرف کی اگلی آیت کیا ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا کتابیں لدینا حقیقت میں تو یہ امر کتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور ابھی ہے بہت بلند حکیم بڑی حکمت والا یا محکم مضبوط حکیم کے دونوں مانگے استحکام بھی اسی ہے کاف اور نیند کے مادہ سے بنا ہے کسی شے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور عقید کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے لوح محفوظ میں اصل قرآن کہاں ہے امل کتاب میں اسی کو کہا گیا ہے اور مقام پر فی صحف مکرمت ان مرفوت ان متحرۃ بے سفرت یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفات میں ہے ان اورق میں, میں ہے جس کی شان کیا ہے مکرمۃن ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی متحرۃن مکرم تم مرفوتی بلند و بالا متحرط ان بے اے بی سفر کرا بن ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعث بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں وہ لوگ ہیں کہ جب جن کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک فی صحفم مقدرم اتم مرسو عتیم متحرت بے ای سفر کے اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فرام سے مے مواقع تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہی نہ لم قسم عظیم وہ نہ قسم اللہ اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھانی کری بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے یہ آج جو تصور ہے بلیک ہول کا اس سے کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نصیم منسیاں ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں. وہ مکمرے ہیں بڑی بڑی گلیکسی فلا اس سے مباق ان مجوم و ان نحول قسم المع ان نحول قرآن القریم یہ قرآن ہے بہت باعزت فی کتاب ان اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لو لو متنون کا لفظ آتا ہے پرانے مجید میں جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں مخمنی دیبیوں کے اندر موتیوں کو اسی طریقے سے سی کتاب ہی لا لا مستحب تحرون وہ صحیح بھی بہت متحرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہے ملائے کا مقربین جن کے قریب سے بھی ہو کر معافیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے ان کی تحویل میں ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے مصدقہ نقل ہے اب اس میں میں آپ سے ارض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے تورات میں جو استثناء جو صفر استثناء ہے لیٹرانوی اس کے اٹھارہویں باب میں اٹھارہویں اور انیسویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یا حضرت امو علیہ آل السلام سے آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جو اٹرانومی یا کتاب استثنا فطر استثنا اس کا اٹھارہواں باب اس کی اٹھارہویں انیس میں آیا جب چاہیں جا کر دیکھتے ہیں میں <سؤال> ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا میں ان کے لیے انہیں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہ ہے جو پیشنگوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا اے موسا تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسا کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں صاحب کتاب وہ بھی تھے صحب کتاب محمد بھی صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب امت محمد رسول اللہ تیری مان صاحب شریعت حضرت عیسی صاحب شریعت نہیں تھے شریت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی جیسے نبی تھے اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں رسول تھے لیکن یہ کہ ان کے کام کی بولیت کیا تھی اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا جو موزائق لا جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسی وہ تم پر نافذ رہے گی تم اس کی پابندی کرو تم صاحب شریعت رسور یا موسا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام وسلام تو میں ان کے بھائیوں میں سے ابھائی کون ہوں گے بھائی باتیں بنی اسرائیل ان کے کزنس کون ہیں بنی اسماعیل بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تو بھائی تو ہوگا ان کا کبھی ہوگا اور وہ کون ہے بنی اسماعیل آپ نے ابھی سنا ہوگا جب پیس کریٹی ہوئی تھی اور کلنٹن صاحب آئے تھے اور وہاں جب شاہ حسین جو ہیں اردن کے وہ بھی آئے اور بغلگیر ہوئے تھے اسرائیل کے وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا صدر کلنٹن نے کہ آپ لوگ تو آپس میں کبنز کبن استعمال کیے تو ان کے بھائیوں میں سے وہ یا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب قریب دار ہوں گے وہ بن اسماعیل تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجیے اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی مداحت اسے ہو جائے گی یہ کلام اللہ قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قول اللہ بھی ہے قول جبرعیل بھی ہے اور قول محمد بھی ہے وقت یہ بات دیکھیے پورے انتقال میں فقرت اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں ان نحول رسول ان کریب شمسب رکھ انہول اقول و رسول ان کریم قوت ان نبل عرش مکیم پن سماوی ببا صاحب کم یہ یہاں پر حضرت جبئی کا ذکر ہو رہا ہے ببا ہوا بے قول شیطان محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے یہ کوئی شیطان رضیم نہیں ہے اس لیے کہ بچے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی مدروہ آئی ہو محمد پر اور اس مدروہ نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دیو نہیں ان لقول رسول کریم یہاں رسول کریم کون ہے حضرت جبرائیل ان لقول و رسول کریم زی قوت ان دزل عرش مکین بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب رش مقین متائینسما امین وہ فرشتوں کے متاع ہیں فرشتوں کی اکاس کرتے ہیں فرشتے فرشتوں, فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں جبریل امین یہ ہم لذفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وہ ماہ ہوا میں قول شیطان یہ کسی شیطان رضیب کا قول نہیں ہے اب یہاں اس سورہ تقریر میں قرآن کو قول جبر قان لیکن صورت الحاق کا بھی چلیے اس کے آخر میں آتا ہے ان لقول رسول کریم وما وبا ہوا بے شاعر بڑی لمباتوں میں ولا بقول پاؤن کاہل ما لمبات اگر من رب براد <العالمين> یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کسی کاہل کا قول نہیں ہے یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جبرعیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا ان نحول اقول و رسول الکریم وبا ہوا بقول کلیلم مات و بنون ولا بقولاہم کلیلم ماتو کرزیل رب العالم تو قرآن مجید کلام اللہ ہے پھر وہ قول بنا جب جبرائیل نے آخر محمد کو سنایا اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا اہل عرب نے سنا اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے کلام الہی کی تین صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورہ کے آئت نمبر اکیاون میں بیان ہوئی ماں کان بشرکل محلو کسی بشر کسی انسان کی حیثیت نہیں ہے مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے نہیں نہیں اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مخلوق ہے بشر ہے ماں کال بشر ان یل مح اللہ اللہ او من کی شکے او واحل اور جادی اور یورسلا رسول فیوحی مایشا ان حکی <حَكیم> تین صورتیں ہیں کلا بے کی یا تو براہ راست اللہ وہی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان نے ذریعہ بنائے ہوئے اسی کا نام الحام ہے اسی کا نام تحویس ہے یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدس ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا اور میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالی محدث محدث نہیں محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر امام بخاری محدث ہے امام مسلم محدث ہے محدس تحدیث سے مقول بنا جس سے بات کی جاتی ہے محدث اللہ بات کرتا ہے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے القاح ہو جاتا ہے الہام ہو جاتا ہے کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں بڑا حاصل دوسری شکل کلام کی کیا ہے ہاؤ میو مرائے حجاب یہ ہمارے ان کی حد تک صرف حضرت موسا علیہ السلام کی شان تھی استثنائی شان وہ کل موسا تکلیما اور موسا کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا میں مرائے حجاب پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تبھی تو ان کی وہ آپسی شوق بڑکی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف پھٹتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں مطلب ارین اندر لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے ان کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے ناج کے شب لیکن وہ ساتویں آسمان پر ہوا اس دنیا میں ہمارے ان کی حد تک یہ کلام براہ راست دم برائے جاب صرف حضرت عبو علیہ السلام کی قسمہ عشان تیسرا ہے رسولن یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغام کو بھیجتا ہے جو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ تیسری شکل ہے وہی کی قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے جو حضور کو القاع ہو جاتا تھا جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے اگر کہ حضور کے خواب بھی سچے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے شیطان کی آمرش نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وہی اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک پیغام بر کو فرشتوں میں سے اللہ من من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام اور انسانوں میں سے بھی تو فرشتہ کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچاتے تو اللہ من الملائے کرتے و من الناس یہاں وہی بات فرمائی اویورسول فجوحی مایشا پھر وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے قرآن حقیقت اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور فنجیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر دینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان دینا چاہیے نزلہ یونز کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا انزلہ یونز لو اتار دینا کسی اور نے کسی شے کو د نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے با کے ساتھ نظرا بہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اترا اس ہے کے ساتھ نظر بہن روح الامین اس کو لے کر نازر ہوا خود روح الامین فرشتہ اللہ طلب کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تو نظرا بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلا لفظ تنزیل تنظیل نزلہ تنظیل ہے نزل نزل اس کے مانی رستہ رستہ تدبیج نجمل نجمل تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اٹھا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا مطلع کر دینا بھئی مطلع کر, بھئی مطلع کر دیا میں نے اب تم جانو تمہارا کام پر. یہ اعلام کہلائے گا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی افتعد کیا ہے آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا پرسوں مزید سمجھاؤں گا یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے تو انزل ینزلو انزلہ یہ ہے اتار دینا دفتن اور نزلہ یونزل و یہ ہے تدریجن اتارنا اب قرآن مزید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیلت القدر اور نیرت المبارک یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے پرانی مجید میں کیونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں اننا انزلنا ہفی لینت القد یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو لینت القدر اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی ہماضرا کما لینت القدم نینت القدر خیر من الف پیشہ تنخ ضرور ملائے تو وقوع ہوفی ہابی رب دینک اب سلام انتقا مطلع لیکن یہ اہم مضمون پرانے مریض میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دکھان کے شروع میں فرمایا ہامین و کتاب مبین انا ضلع مبارک انا خن نظری کو کلو امر حکیم امر مل ام دینا کلنا مرسیم رحمت ام نبک امن یہ للت المبارکہ ہے للت القدر اور للت المبارکہ ہے ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے مثلاً سورہ سوراک کی آئٹ نمبر 136 بہت نمایاں ہے بہت نمایاں وہاں فرمایا گیا نذیر رسول ہی ول کتاب الزیر نزلہ اللہ ہی ول کتاب الزی الزلہ ایمان کے دعوے دارو حقیقت ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازن فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازن فرمائی لیکن نازی کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے مل کتاب الزی نزلہ رسول ایک تنظیم کی شکل میں اور توراخ کے لیے بل کتاب النزی انزلہ قبل وہ تو دف واحدن واحد لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت امو صحیح السلام کو دے دی گئی تھی تو یا یوہ الزین عامر آمنوا باللہ والکتاب بل کتاب الزی نزلہ رسول بل کتاب من قبل یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی للت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوح محفوظ سے کتاب مخنون سے ام کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک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 یہ ہے انزلہ جنزل وزع عالم انا انض اللہ حفیلہ قدر انض اللہ حفیلہ علطی مبارکہ لیکن محمد رسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمل نجمل درجہ بدرجہ تدریجن یہ تنظیم اس تنظیم کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا. یہ پورا قرآن کیوں نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے اس میں جو چیز مزمر تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ حق، حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شائد دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج بدل کہیں کل قصیدہ کہا پرسوں کچھ اور کہا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں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 اس اعتراض کے جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کرنی سے یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب وہ قرآن فرق نہ ہو لے تک راہو اللہ تنزیلا سورہ بن اسرائیل آئے تھے ایک سو چھ یہ وہ قرآ ہے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا تک نہ ہو اور اللہ تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو سے وقت سے تاکہ وہ سہار سکیں سنبھال سکیں برداشت کر سکیں وہ نزل نہ تنزیلا اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل ب انزال نہیں بطرز تنظیل قرآن فرق نہ ہو لے تک رہنا سے اللہ بل ازغل نہ ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم لسب تب ہی فوادا کا ور اللہ نوٹ کیجیے قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لیے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 ایک دم اس کا اتر جانا اندرا سنرسی علیہ کا قولن بڑا بھاری بوجھ ہے نا قابل برداشت ہے تاکہ رستہ رستہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے کدار کا بِهِ وقت کبھی فواد نقور نہ اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا بلا یا تو نہ کہتی مسلے نہ حق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 شمسی حساب سے بائیس سالوں میں قرآن راضی ہوا ہے. پانچ سو اکتر حضور کی ولادت کا سال ہے پانچ سو عیسوی چھ سو دس میں آپ انتالیس سال کے ہوئے لیکن قبری حساب سے چالیس کے ہو چکے چھ سو دس میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور چھ سو بچیس میں آپ کا انتقال ہوا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 کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے تاہل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں کا خاصا چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے وہ سطح مرتفع ہے بلیک تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمایا عرب کے نورافیائی اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو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 اس کی بھی جس قدر پرسکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے انہیں کا حصہ ہے ہر اورا اوڑا ریب نئے تبدیل نئے آیش شرمندہ تعویل نئے اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں نہیں امکان ہی نہیں پتیفہ ہو کسی لب کا بدل دیا جانا نہیں نہیں ہر سے ارا ریم؟ نہیں نئے تبدیل نئے اس میں کسی کا شک،, شک پر مبنی ہونا نہیں آیش شرمند ہے تعبیر نہیں اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا بروڑا جا سکے یہ اپنی حفاظت خود کرتی نہ جاتی ہند بات لو ممبئی یادے ہی بنا بن سے حابی کی آج نمبر بیالیش. اس پر باطل حبلہ ہو ہی نہیں سکتا انزل ہم ہی نے یہ ذکر نادل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ایسا آیت مبارکہ کا اس میں تو چوراک بھی آئے گی کس نے نازل کی اللہ کے نازل کی انجیر کس نے نازل کی اللہ نے نازر کی انزل تو سیاہ ہدم ولور یہ سورہ میں الفاظ ہے کے بارے میں بھی ہم نے کو سی ہے اُدم لیکن یہ کہ ان نہ نزل نکر اس کو اس طرح تاکید کے ساتھ کہہ کر وہ امنا لہو لحاف اور ہم ہی اس محافظ ہیں لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ قیاما کی یہ آیات ہے لا تو ہر وقت بہی لسان جب قرآن نازل ہوتا تھا روز جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے یاد کر لے مبادہ نہیں بھول جاؤ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 یعنی ترکیب نزولی یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترکیب نزولی اور ہے ترتیب مصرف اور ہے یہ ترکیب بھی ہم کروا دیں گے یہ بھی ہمارے ذمے ہے انہ نہ جمع ہو وہ قرآن پہلا قرآن نہ جب ہم جس ترکیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترکیب کی پیروی کیجیے یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدویم یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت اور اس کی ترکیب بھی اللہ تعالی ہی کی زمانت سے ہے اس اعتبار سے محفوظیت کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و ایعاكم بالآیات و سلک الحقیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین انا جن عربی وکال تبارک و تعالا کما ورد فیصورت یوسف علیہ السلاۃ السلام علام دل کاب المبیر انا ان قرآن عربی وکالما ورد فیصولت ظمر الحمد لله انزل اورمد اللہ تار سے قرآن کے ضمن میں جو مباحث پہلی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اس میں ایک کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر لیجیے قرآن مجید کی دو آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حضور کو شب معراج میں اتا ہوئی ہیں وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے یہ امت کے لیے شب میراج کے تحفے کے طور پر یہ دعائے تھے آمن ال رسول و باضرا کلن و ملائے لال افرن خدم و کال و سمع نہ کربنا ولی کل مسیر پھر آخری آئے جس میں طویل, طویل دعا ہے یہ دو آیات جو ہیں مستثمہ کر لیجیے تو باقی جو ہے قرآن مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اب جو اگلی بحث ہے اس تعارف ہے قرآن کے ضمن میں قرآن کی زبان کون سی یہ سب جانتے عربی زبان ہے لیکن کون سی عربی عربی کو ایک نہیں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں پنجابی زبان کے نہ کتنے ڈائلیکٹس ہیں بنگلہ زبان کے ناملو کتنے ڈائلیکٹس ہیں پشتوں کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں عربی زبان کے اس وقت پورے عرب عرب کے اعتبار سے تو دیکھیے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہیں تو خود اردو نے قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمای عرب نے کوئی ایک زبان نہیں تھی زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے الفاظ مختلف تھے تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیا نشینوں کی زبان وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی شہری زبان نہیں دیہاتی زبان کے شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا علاقے قریش علاقے ہی محنت اشتائی و فیصف پل یا بدور اباد ال کے قافلے جاتے تھے آتے تھے دوسرے تعلیم بھی آتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی خالص نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے اونچے گھرانے تھے وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھے ان کی زبان جو ہے نہ ہو تو بادیا نشین حجاز کے نج کے نہیں حجاز کے بادیا نشین ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا یہ آئے تو اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی انہیں جال نہ ہو قرآن عربی ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامع پہنایا ہے اِنَّا قرآنًا یہ سورہ یوسف کی آیا ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر قرآن عربی لال نقم تاخیر عمر میں قرآن عربی غیر احمد یہ عربی مبین میں ہے صاف ستھری بھلی ہوئی عربی زبان جس میں کئی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی ایک پیٹ نہیں اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ ایک حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو تو کن الفاظ میں الحمد للہ کتاب تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اسلم ہے بادیا نشین حجاز کے البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائلی کے لیے ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن لیا فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن... وہ بھی قرآن میں بعض ہیں اس کے اسناعت ہیں یہ جیسے سنگ گل یہ, عرب... یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سنگ گل وہ سجیل بن کر قرآن مزید میں آ گئے من سجیل یہ جو الم طرق فساد اور رب و کبھی قابل میں سنگ گیر کا سجیل بنا اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ ایکسیپشن پروف دی رول یہ استثناءات ہیں قاعدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدو بادیا نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے بارے میں اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے فساحت اور بلاغت کی معراج یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے موجودہ ہے تو وہاں زیادہ تفریح سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فساحت اور بلاغت کی معراج ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی بعدویں زبان عربی ہے عیسائی بے شمار ہیں ان کی مادری زمان عربی ہے ان کے یہاں بھی عربی ادب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب کی جو آخری کتاب ہے چوٹی کی کتاب ہے وہ یہی ہے یہ ہوگی بھی پڑھائیں گے جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو شیکسپیئر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے وہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہے اسی طریقے سے یہ سمجھئے کہ عربی عربی ہونے کے اعتبار سے کلاب اللہ اس پر ان کا ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فساد اور بلاوت کا لوہا وہ مانتے ہیں پھر اس میں خاص ملکوتی زنا ہے دیوائن میوزک سوتی آہنگ ہے عزوبت ہے مٹھاس ہے لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں پولیٹکس کے پنجاب یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں صوفی یہ خود اپنی جلائی بہت بڑی سائز ہے اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید ملکوتی جینا اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے ریل القرآن اب افواط قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اسی طریقے سے ملم یا تغنب القرآن فلاح سمنا جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے کسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں حضرت ابو موسا شریف وزی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت خوش الحان تھے تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت نہیں گشت پر تھے جا رہے تھے ان کے مکان کے قریب سے تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں مکان کیا ہوتے تھے ایک ایک اجرا ہوتا تھا یہ کوئی کئی کئی کنال کی کوٹیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتا چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے حضرت عمر کے مکان کی پریشن سے گزرے ان کی تلاوت سنی حضرت عمر بلند آباد میں پڑھتے تھے حضرت ابو بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے حضرت ابو بکر نے ارض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی جی کر لو آواز اور عمر تم ذرا پسند کر لو ایوریج میں لے آؤ تمہارا یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا تو ابو مساثری ربی اللہ تعالی عنہ کی جب کہ آپ نے سنی تو اگلے روز ملاقات ہوئی فجر میں تو آپ نے تحسین فرمائی مفاد میں یا باموسا ان کا قد اوتی تب مزمار تمہیں تو اللہ نے آل داود -e کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یعنی حضرت داوود کے گلے میں جو ساز تھا خوش رانی تھی ان کی آواز جو ہے خوبصورت تھی تو اسی طریقے سے اب وہاں کو مزمار سے مراد وہ کوئی وہ کوئی نہیں ہے آلات موسیقی نہیں گرے بھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو ان دقت ایک آخری بات یہ نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان کا یہ یوں سمجھیے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے اس کو سیبل کیا ہے قرآن مجید. آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فصیح زبان جو کا وہ ایک یہ، وہ قرآن کی زبانیں بدلتی رہتی ہیں اردو تین سو سال پہلے کی دکھن میں جب شروع ہوئی وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا اردو کی ولی دکھنی کی پھر وہ کیا، کیا کیا روپ بدلے ہیں اب وہ اردو کس شکل میں ہے فارسی کن کن شکلوں میں رہی ہے مختلف انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہیں عربی قائم ہے اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ان تمیزا بے کو تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھکنا جائے تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے اسی طریقے سے قرآن اسٹیبلائزر ہے عربی زبان کا اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور جماع پیدا کیا ہے یہ قرآن مجید کا احسان عظیم ہے داروح سے قرآن کے ضرور میں اگلی گفتگو قرآن کے اسماؤ و صفات عربوں کا ایک خاص ذوق تھا وہ ضاحر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن ناز کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے ان کا ذوق کیا تھا جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے گھوڑے کے لیے ہزاروں رف مل جائیں گے آپ کو شیر کے لیے پانچ ادار الفاظ مل جائیں تلوار کے لیے پانچ ادار الفاظ مل جائے یعنی اس شہر کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے ایک بار سے ایک نام کوئی اور صفت ہے اس صفت تو ایک غاب نام تو صفاتی نام اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے بار سے اس کے نام ہے قرآن مجید کے اسماء علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے 55 شمار کیے لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام مرحان یہ شامل نہیں ہے ان میں سے جو اہم اسماء ہے میں آپ کو سنا دیتا القرآن جس پر گفتگو بعد میں ہوگی اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے اس میں علم ہے قرآن کے لیے پراپر نام ہے الکتاب الکر الہدا الفرقان کرام اللہ الوح روحم من امرنا پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم الحکیم العظیم المجیب المبین رحمہ العلی بفائر بشر بشیر نذیر عزیز قرآن العزیز بلاگ بیان احسر القصص احسر الحدیث معذہ شفا مبارک محیمن قیم مثانیہ متشابہ یہ میں نے آپ کو تیئیس نام بتائے ہیں لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے پٹ پن لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے نفظ القرآن ہے اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس مصدر سے کس مادے سے یہ لفظ بنا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے یہ مستق نہیں ہے کسی مادہ سے نکلا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کر دیجیے اللہ کے اسما سے میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتق نہیں ہے اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اور وہ ہے اللہ باقی سارے نام سفاتی ہیں. ایک نام اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں اس میں ذات لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے یہ بھی مشتق ہے الہ سے جیسے حکیم یہ صفت ہے الحکیم یہ اللہ کا نام ہوگی الاہ ایک معبود اللہ محبود برہب ال اللہ کو اللہ بن گیا ایک رائے لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے ہے کہ القرآن اس کا اس میں ہے پروپر نام ہے یہ جامد ہے یہ مشتق نہیں ہے کسی اور مادے سے نکلا نہیں لیکن جو اکثریت کی رائے ہے جس پر تقریباً الجماع ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ اسم میں جامد نہیں اس مشتق ہے لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے ایک قرن آف را نول اور ایک کرا صاف را حمزہ یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن سے نکلا ہے قرن کہتے ہیں کہ کسی چیز کا قریب ہو جانا جڑ جانا مل جانا یہ حج کی جو تین شکلیں ہیں حج تبکو ہے حج کران ہے اور حج افراد ہے کران کیا ہے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج کراد اسی سے کرار الصادین کا نفظ استعمال ہوتا ہے قرینہ اور کرائن جو ہے اسی سے الفاظ امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے اس لیے اس میں بھی اللہ تعالی کی آیات جمع ہو جائے. اسی طرح کرفرا اور حمزہ کراک کا مصدر بھی بن جاتا ہے جیسے رجحان راجی ہے رجح سے رجحان غفران غفران ربنا بنا ہم تیری مغفرت کی خاص ہیں ہے اسی طرح قرآن کرا سے بنا ہے مفول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے یعنی پڑھی جانے والی شے اور ایک کرا گاتا ہے عربی زبان میں الماء الماف الوز میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر بارش ہوئی میں نے کچھ پانی ہاؤس میں جمع کر لیا کراف الماس اسی سے کریا کا لفظ بنا کریا بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں کریا تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالی کی صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جام یہ ہے لفظ قرآن کی بحث اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور دلچسپ ہے قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے قرآن کیا ہے ایک شعر کی تو سختی سے نتی کی اللہ نے یہ شعر نہیں ہے بما اللہ شعر اباما بغلیلہ <يَمْبَغِيْلَة> سورہ یاسین ہم نے شعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شعر ان کے شایا نے شام بھی نہیں شاعروں کے بارے میں سورہ شعرا میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بات ان بارے میں جو بات کہی گئی ہے بشعرا یحم الغاب المطرا انہوں فک البالی یمون النحم یقلون مالا یالون الینام استثنا تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ یہی ہے کیونکہ پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں لاؤ بالیانہ انداز والے لوگ غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں خود وہ بھی زمین و آسمان کے تلابے ملاتے ہیں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ان نہ یقین مالا یقال تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ایک قرآن مزید جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورحاق کا کی آیات ان لقول رسول کریم وما ہوا بے قور شاعر یہ جی شاعر کا کلام ہے البتہ ایک بات نوٹ کیجئے جسے آزاد شاعری آزاد نظم کہا جاتا ہے وہ میرا گمان یہ ہے میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیقی مطالعہ نہیں کیا ہے کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے معخوص آزاد شاعری اس میں وزن نہیں ہوتا ردم ہوتا ہے آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے وزن نہیں ہے ایک دوسرا اتنا زائے, ایک بڑا لمبا چوران ایک ردم رہے گا جو آزاد شاید بلینک ورس جس کو آپ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہی ہوا ہو اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ سنس جو ہے ادب کی وہ ایجاد کی گئی ہو اللہ عالم میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا گمان ہے میرا البتہ یہ کہ اب جس سے آگے چلیے شعر نہیں ہے نسل ہے لیکن نسل کے اعتبار سے بھی کون کیٹیگری میں آئے گی کیا یہ کتاب عام مانی میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے ایک تو وہ بات ہے نا اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی کتابیں بھی چیزیں دیگر اس وقت وہ بات نہیں میں کہہ رہا عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے ایک کتاب ہوتی ہے اس میں ہر چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے اگلے چیپٹر میں پھر لوٹا کر آپ پہلے چیپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے پھر وہ بات آگے چلیں گے. واب گے اب واب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا کتاب کا یہ لازمی وصف ہے قرآن مجید عثمانی میں کتاب نہیں اس میں قصہ آدم و علیس سات جگہ آ رہا بار بار آ رہا سورہ بقرہ میں سورہ آراف میں سورہ ہجر میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ قف میں پھر سورہ صاحب میں چلتے جائیے سورہ ساح میں حضرت بوسا علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا قرآن مجید اس کتاب کی کہتے اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں کرتا دنیا میں جو کتاب کا معلوم یار ہے عام اس کا جو اسلوب ہے اس کی ڈیفینیشن ہے ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات وہ بھی نہیں اس میں ہر مکالات کی جگہ پر ہی مکمل شے ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں اس کا اسلوب جو ہے وہ خط میں کا ہے Orations. اور یہ کہا جا سکتا ہے اس سے کلیکشن آف دیوائن اوریشن یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے مختلف اوقات میں خطب نازر ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی جان لیجیے کہ عرب میں ادب کی دو ہی صنفے کی جو معروف تھی یا شیر یا خطبہ یا خطیب ہوتے تھے بڑے چھوڑا بیان خطیب تو یہ جب شیر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا اور ہر موقع پر ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے تو یہ ہے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن یہ اللہ تعالی کے مجموعہ خطبات اسے کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنے ضروری ہے خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپورٹ ضروری ہے اگر کوئی مصنف بیٹا کتاب لکھ رہا اس کے سامنے کوئی سامل نہیں ہوتے تو, تو اپنی مدن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ لکھ رہا خطبے میں سامنے سامنے ہوتے اگر ان کے درمیان ریپورٹ نہ رہے ہم آہنگی نہ رہے تو پھر وہ خطبہ غیر مؤثر ہو جائے گا لوگ جو ہیں ان کو اون گانے لگیں وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے تو ایک رپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان دوسرے یہ کہ خطبہ کا ایک وقت لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پس ہوتا ہے پیچھے موجود اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے ایک خاص پس موجود ہے اس میں وہ ان چیزوں کی حوالے دیتا چلا جائے گا صرف وہ تفصیلات بیان نہیں کرے گا اس لیے وہ لوگوں کو معلوم آج کے دور کا ایک واقعہ ہے لوگوں کے علم میں ہے لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں لیکن خطبے کے اندر پس پس منظر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے نمبر تین یہ ہے کہ خطمے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے تحویل خطاب سے کیا مراد ہے ابھی خطیم آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے مخاطب ہے اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں ہے لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو یا بے نظیر تمہارا یہ وہاں ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھیں تقریروں کے اندر وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا ابھی کس سے بات ہو رہی تھی ابھی کس سے بات ہو رہی تھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے کتاب ہے اگلی آیت میں کفار سے کتاب ہے اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے کتاب ہے تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے اپیل نہیں کی جاتی جذبات سے بھی اپیل ہوتی اسی لیے خطابی انداز کہلاتا ہے خطابی خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی جی. ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں منطقی باتیں دلیلی سمرا کمرہ جوڑیے نتیجہ نکالیے وہ لوگوں کے سامنے رکھیے تصنیف ہے لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں جذبات شبیت لی ہوتی اب یہ سارے اوساح میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سب پرانے مجید میں ب تمام و کمال مدرجہ اتم موجود ہیں اور آخری بات یہ کہ خطبے میں اور یہ کہ یہ چیک چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور کسیدے میں بھی اور خطبے میں بھی اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے اسی لیے متلا مکتا یہ خاص طور پر ہوتے نا مقصے میں آپ پڑھیے سکون دستراہ باد جس غزل کا مطلہ جاندار ہے اس کو آدمی پڑھے گا اور اگر وہ متلا فسفسا ہے وہ باقی نظر پڑے گا ہی نہیں چاہے آگے اس کے اندر بڑا عمدہ شعر بھی ہو وہ نہیں پڑھے گا متلا ہی جو ہے بے جان ہے فسفا پھر مکتا آخری جو شعر ہو تو قصی میں بھی یہ ہے اور خود میں بھی یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہے بہت جامع ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سوئ جو ہے ان کی ابتدائی آیات خواتین اور پہلی آیات اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی یہی عال عمران کا معاملہ ہے کہ شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے یہی کا ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرح مبضور کرا دے اگر شروع کا انداز ایسا نہیں ہے تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا کوئی قصہ بھی سنائے گا کوئی شعر پڑھے گا کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری حضرات جو ہے بہترین خطیب ہوتے تھے اور آپ نے سنا ورنہ تاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقریریں چھ چھ گھنٹے تک لوگ سنتے تھے وہ کبھی رلا بھی رہے ہیں کبھی ہنسا بھی رہے ہیں عام آدمی ترتیب بھی کرے گا کہ یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ہوتی تھی تو جو جب تقریر ختم ہوتی تھی جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے دل میں اتارنا چاہتے تھے وہ بیٹھ چکی ہوتی تھی باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آبجنری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں چھ اوساف خطبات اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کا وہ دیش موجود ہے قرآن کا اسلول کا ہے. اب ہم بحث پر آئیے قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم سنتسس اور ڈویژنس اب اس میں سمجھیے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے کلمات حروف سے بنتے عربی زبان کے حروف اٹھائیس یا انتیس ہے الف اور ہم کو ایک ہی مانیں گے تو اٹھائیس رہ جائیں گے الف علیحدہ ہم کا علیحدہ تو انتیس ہو جائیں گے یہ حروف جڑتے ہیں لفظ بنتے ہیں لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں یہ مرکب توصیفی بن گیا مرکب اضافی بن گیا مرکب عددی بن گیا مرکب جاری بن گیا پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فطرہ بنتا ہے جملہ بنتا ہے کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوتی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہے دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن جاہر کیونکہ قدیم تھے انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان سورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں بیت شیر آیت ہے قوافی جو ہوتے ہیں شیروں میں کافیا وہ یہاں فواس ہیں آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابه ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ سوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے ارحمان علم علّقرآن خلق الانسان علامہ البیان اب یہ ایک فواصل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کی اکائی ہے آیت اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں انگریزی تحریروں میں مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے ورس نمبر پڑا بالکل غلط ہے قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے اپنا مفہوم ہے لغوی مفہوم کیا ہے نشانی آیت نشانی قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجیے صرف حروف پر بھی مشتمل ہیں عرف لام نیم حروف مقطعات اور آیت مندی وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے ون مرکب مرکبے جاری ہے ہرفجات آیت ہوگئی پورے جملے پر بھی مشتمل ہے ایندھن انسان اور نفیقوں سے ایک جملہ ہے اور دس دس جملوں پر بھی مشتمل ہے اللہ لا الہ الا اللہ الحی لا الق لاخلۃ ولا نوم ما نہاف سماوات وافل راسری آئےت السی کا اینالیس کیجئے دس جملے موجود ہیں اس میں تو نوٹ کر لیجیے یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے کسی منصد کے اصول پر نہیں ہے آیات قرآن کی تعین توقیفی ہے یعنی حضور کے بتانے پر موقف ہے حضور نے بتایا ولاسف یہ آیت ہو گئی آیت ہو گئی ہم آیت مانے السلامین آیت ہو گئی کاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں نون ایک حرف ہے آیت نہیں قاف اور قرآن ایک آیت بنی نون والقلم وما ہمارے سرور ایک آیت بنی اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی موقوف آتے ہیں, موقوف ہیں حضور کے بتانے پر اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ ایک آیت بنی یا دو آیتیں بنی مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں سورہ مزمل کی جو دوسرا رکوع ہے پورا دوسرا رکوع وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں دو اوقات میں نازل ہوئی ہے اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیدکی کے ہاں حضرت عبداللہ ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کا قول کہ یہ دو آیتیں ایک نہیں لیکن یہ کہ ہوگا موقوف روایت پر میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں ہاں مجھے اگر کوئی روایت نہیں جاتی ہے کوئی خبر یا اثر خبر محمد الرسول اللہ کی یہ اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ربی اللہ تعالی عنہ تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے تو اس کو کہتے توقیفی آیات اور سوور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل یا کسی منطق کسی گرامر کسی اصول بیان کسی پر مبنی نہیں ہے یہ مبنی ہے حضور کے بتانے اس طرح سورت کسے کہتے عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل پغوری بے نہوم بے سور نہورہ حدیب کے اندر فال آئے اب اس کا کا تصبر دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے دس آئےتیں بیس آئے تھے سو آئے تھیں دو سو پچاسی آئےتیں دو سو چھیاسی آئے جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی یہ شہر حکمت خداوندی ہے ایک نظم ہوتا ہے جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے بڑی اسپیشلائزیشن ہے شہر کو پلان کرنا اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ سورج جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر مانی کو علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے اب اس میں نوٹ کر دیجیے جہاں تک اچھا کیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں ولاسر بھی آئے تھے اور علی فلاح نیم بھی آئے تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیتری قوسی بھی آئے ہے اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورت الاصف تین آیتیں سورت القوسر تین آئے تھیں سورت النسل تین آئے, الناسر, تین, آئے تین ہی صورتیں تین تین آیتوں پر مشتمل ہیں تین سے کم پر کوئی نہیں دو آیات کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن آگے آ چل جائیے اس کی بڑی سے بڑی تعداد سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے ذمے اور وہ تھا منزل یا ہزم منزل یا ہزم سات منزلوں میں یا سات احزاد میں قرآن کو تقسیم کیا گیا تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے ہر شب میں اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے اسے ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا یہ حزب بھی ہے اور منزل بھی ہے اور یہ ٹونکہ دورے صحابہ میں تھا یقینا حضور نے بتایا ہوگا اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی چاہے سورتیں ٹوٹ جائیں سورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں مکمل جو کہ, تو آئیں اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورج فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں وہ قرآن کے دیبا کی حیثیت رکھتی ہے تو پہلی منزل میں تین سورتیں دوسری میں پانچ سورتیں تیسری میں, میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور ساتویں میں پینسٹھ یہ ہے کہ جو ان صورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں کوئی سوا چار پارے ہے کوئی ساڑھے چار پارے ہے کوئی پونے پانچ پارے اس طریقے سے ہے تقریباً مساوی لیکن آرٹیفیشل اکویلٹی پیدا کرنے کے لیے مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے صورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا اس سے آگے چل کر, کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بات کی بات ہے تیس پارے اور اس میں آپ کو یہ ساری قباہتیں نظر آئیں گی اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں اور بڑے بوڑھے طریقے پر توڑی گئی سورہ ہجر ایک آئے ادھر ہے باقی ساری صورت جو ہے سور, اگلے پارے میں فصیلیں توڑ گئی ہیں. معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصحف اس نے سفے گنے سات سے چیز سے تقسیم کیا اور برابر سفروں کے اندر وہ پارے بنائے لیکن بہرحال دور صاحبہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا یہ بات کی بات ہے دورے صاحبہ میں آیت صورت اور فض اسی طریقے سے طویل سورتوں کو جو رکوؤں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی بات کی بات ہے لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے سورتوں کو رکوؤں کی شکل میں پینتیس سورتوں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکو پر مشتمل ہے آخری پارے کی آخری پارے کی سہتی صورتیں ہیں پہلی دو کی جو دو دو رکو ہے باقی سب کی سب جو ہے وہ ایک رکو شمار ہوتا ہے لیکن رکو کیوں کیے گئے لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکعت کے اندر تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے مضمون نہ ٹوٹے تاکہ وہاں پر رکو کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا تو رکو سے رکت ہے اس رقب کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا حجا جبن یوسف یہ اس کی کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے بہرحال اس کی طرح منسوب ہے اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے اللٹ اپ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے واقع تن غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو ہف آتی ہے اسی لیے یہ چیزیں توقیفی ہی نہیں ہیں یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے نہ رکوؤں کی تفصیل اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپے ان میں ہزم ہو گئے ہیں یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر آٹھ ہزم بنا دیے انہوں نے چار ہزم بنا دیے اور پھر نصف پہ کر کے آٹھ حصے کر دیے تو یہ چیزیں جو ہمارے یہاں رکو تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پارہ بدل گیا رکو وہی چل رہا ہے اس لیے کہ رکو میں مزمور کو پیش نظر رکھا گیا ہے جبکہ پارے میں مزمور کو نہیں سامنے رکھا گیا تو رکو کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج بن یوسفی نے کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے اکثر و بیشتر کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھسس اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدویم کیسے ہوئی ہے ان ج ہوں قرآن ہمارے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازمت لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شوبے کی گنجائش نہیں قرآن کی ترکیب نزولی اور تھی ترتیب مصحف اور ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے سورج بکرا نازر ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر پھر سورہ عالمان وہ بھی مدنی ہے سورہ لسہ ہے وہ مدنی ہے سورہ معدہ ہے وہ مدنی پھر آئی ہے سورہ انعام اور سورہ آراف یہ ہے کہ جو مکیات ہیں یہ کہ مکی دور, دور کی, کی بھی آخری زمانے کی ابتدائی جو مکی صورتیں وہ سب سے آخری حصے میں ہیں انہیں پارہ اور تیسواں پارہ تو ترکیب نزولی اور تھی ترکیب مصحف اور اس میں تو کسی شک و صوبے کی گنجائش نہیں لیکن ہمارے ہاں اہل تشیوں نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام ہیں غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں گار میں تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے یہ سارے شیوں کا قول نہیں ہے لیکن یہ تو ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ ان باتوں کو مانتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترکیب نزولی پر کوئی مستخ جمع کیا ہو اس میں کوئی اشکال نہیں اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ ایکسرسائز بنتی ہے ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ہوں. ترکیب نزولی سے اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے پہلے کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں میں نے بڑی محنت کی ہے لیکن ایک تو یہ کوئی یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں بعض روایات ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کی یقین سے نہیں کہہ سکتے اکثر و بیشتر قرآن وجید میں لکھا بھی ہوتا ہے ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نظوری ترتیب کی لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ترتیب ہے لوہ محفوظ کی یہی ترتیب ہے ام الکتاب میں یہی ترتیب ہے کتاب و میں سمجھیے کہ اس کی تدمیم کن مراحل میں ہوئی سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہے تین خود نبی اکرم اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب کی ہو گئی لیکن کتابی شکل میں نہیں ماں بہنت دفین نہیں حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مشق میں اب موجود ہے اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازم ہو چکا ہوتا تھا اور آخری رمضان مبارک آپ کے حیات طیبہ کا جو تھا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا تو یہ ترتیب حضور کی کی ہوئی ہے توقیفی ہے اور حضور ہی نہیں اللہ کی کی ہوئی ہے یہی ترکیب لوہے محفوظ میں کتاب مقرور میں اور امل کتاب میں اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابۂ کرام کو وفاق کے کتنے وفاق جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلت اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر چکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے مابین الدفتین دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا ان نالے نہ جمع وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے اسی طرح پھر صحابہ کرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا دوسرا مرحلہ کب آیا جب حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے اب ایک تشویش پیدا ہوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قرا ہیں جتنے کاتبین وحی ہیں ان سب کو آپ جمع کیجیے اور جمع کر کے پرانے مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں حضرت ابو مکر شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے. رہے ان کا ایک خاص مزاج تھا اشتباع رسول کا جذبہ انتہا دب جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے میں کیسے لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاترین وہی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی تیسرا مرحلہ کیا ہے یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاقو کو کاچو کہے گا تو وہ لکھے ہوئے کو بھی چاقو کو کاچو پڑ کے جنسے جائے گا تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا جو ہے قرآن مجید بدل رہا تھا کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے اب اس کی تشویش ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں جب دور بہت پھیل گیا اسلام کا دائرہ دارال اسلام کی وسعت بہت ہو گئی کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے رب کی کاچو کو کاف علی چیواؤ لکھنا شروع کر دیں گے پھر. کہ یہ کاچو سنا ہم نے تو چاکو تو سنا ہی نہیں تو ایک لکش ہے چاکو لکھ رہا ہے اور ایک کاچو لکھ رہا ہے تو چاقو اور کاچو میں فرق ہو گیا لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر رسم کتابت رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے اصل میں ایک بہت بڑا مغالتہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی ملازمت سے جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ على كل غالب علی بن طالب رضی اللہ تعالی اب یہ جوڑتے ہیں قافیے تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا اس سے لوگوں کو وغالتا بھی ہوا اور دشمنوں نے اکپلائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کم بیش پندرہ سال کا فصل تو ہو چکا گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے پندرہ برس بعد پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک ڈسپیوٹیڈ پرسنالٹی بنا کے رکھ دیا ہے نہیں معذ اللہ کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا فتنا تر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بدنام کیا لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگ گیا یہ مصحف عثمان ہے یہ ہے اصل میں وہ حفاقتیں کہ جو ہوئی ہیں ہم سے یہ کافی بلانے کی وجہ سے حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے وہ در حقیقت جامع او آیات القرآن نہیں ہے جامع العمت علی رسم الحدین پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی مثلا اب دیکھیے مالک یوم الدین اس طرح لکھیں گے میم لام اور کاف میم الف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ یہ غلط ہو جائے گا میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے کڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے اور قراتوں میں یہ دونوں موجود ہیں ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے اگر آپ نے میم الف لکھ دیا ایک قرات نکل گئی اب وہ اس میں آئی نہیں سکتی وہ تو مالک ہی پڑھا جائے گا یہ زیر زبر میں جو لگے ہیں قرآن مجید میں یہ بھی حجاج یوسف کے زمانے میں لگے اس سے پہلے نہیں تھے اور یہ رموز و اوقاف یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیچ میں یہ بھی حجاج یوسف کے زمانے کی چیزیں ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے انشا پردار وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگاتے تھے جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہر سمجھا کہ نقطے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے خط گویا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نختوں کے تو یہ جو ہے پرانے جو شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا یہ انداز لہذا کوئی نختے وغیرہ نہیں تھے یہ بھی بات میں لگے تو ملک یوم الدین مالک یوم الدین اس کی رسم آئے گا مین نام کا کھڑا زبر ہے مالک یوم الدین اور ویسے پڑا زبر ہے ملک یوم یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا اور اس کے نسخے تیار کرا کے مختلف روایات میں آتا ہے پانچ یا سات نسخے تھے ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استنبول کے اندر ہے توپ کاپی کا جو, جو عجائب خانہ ہے عجائب گھر ہے جس میں جہاں نواز رات کے ساتھ ساتھ حضور کے بھی کچھ تمرکات اور جمع ہیں وہاں وہ ہیں۔ اس میں انگلی جو کٹی تھی حضرت عائلہ جو ان کی اہلیہ تھی جب وار کیا گیا ہے حضرت عثمان پر قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے روکا اپنے ہاتھ سے ان کی انگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصفر آئے تو یہ وہ قرآن پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں ایک دمشق میں ایک کوفے میں ایک یمن ایک بحرین ایک بسرا مختلف جگہوں پر وہ آفیشل ورژن قرآن کا صرف رسم الخط کے اعتبار سے لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے قرآن مرتب ہو چکا مدل ہو چکا دورے نبی میں لیکن کتابی شکل میں نہیں سینوں میں محفوظ دورے خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لایا گیا اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے صفر بھی انجیل بھی وغیرہ وغیرہ لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حبشہ سے استشاد کرتے ہوئے مصحف نام رکھا مصحف یہ مصحف بن گیا حضرت ابوبکل کے زمانے میں لیکن مصحف کی تناعت کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا اس کو دور کیا حضرت عثمان نے اس کا آفیشل ورژن تیار کروایا ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا باقی جو نسخے تھے انہیں آپ نے پھر رائے کر دیا تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا نسخہ نکل آیا اس میں تو یہ نبسلہ لکھا ہوا ہے تو جامع الامت اللہ رسم ال ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تو یوں سمجھئے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے وہ پچیس برس بعد گویا روبئے صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد چوتھائی صدی کے اندر اندر سارے مراحل طے یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا وہ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ حصہ اس کا ماننے پر مجبور ہے کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکس پیور ہے اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شکست ہونے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہی شہ ہے جو محمد نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری بات چل میرے پاس تین منٹ ہیں یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی قرآن کی آیتیں سورتیں حضب. اب اس میں ایک اچھا شاید نوٹ کر لیجیے آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے آیتوں کو جوڑ کر جب صورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے اس ربط آیات سے ایک اور معنی ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے جیسے موتی ہے ہر موتی بڑا خوبصورت ہے لیکن جس ترتیب سے آپ نے پرویا اس کو دھاگے میں ہار بنایا اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا ہر موتی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے لیکن اس ترچی کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا مرکزی مضمون عمود اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پھروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں دوسری بات یہ اکثر و دیشتر صورت قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہے ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں جیسے معم وزت سو سورتیں مضمون ایک یہ تاووز معم وزت ازہرا از وین سورہ بقرہ سورہ علی عمران کو کہا گیا کہ ازہرا وین حضور نے فرمایا دو تابناک سورت بڑی روشن سورتیں سورت جیسے آپ دیکھیں گے یا یوہل مدسر یا قم یا یوحل مزمل قم یاد ایک ہی طرح کا اٹھان ہے حضور سے کتاب ہو رہا ہے سورت الحا سورت الشرا یہ تمام چوروں کی شکل اسی طرح سورہ طلاق سورہ تحریم یا النبی یوحل نبیٰ النصاف ہلنا یابیو لبت مماح اللہ مردات ازواج شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خدا بندی کوٹنے لگے بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شہ کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا بیوی کو ناپسند ہے وہ شے تو حضور سے ذرا پہ یہ ہو گیا تھا معاملہ اپنی ازواج متحرات حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی رضاجوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے قسم خالی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا لیما تو ہر لم و ماحول اللہ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ شہدو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تب تغیب برداتا ہوا اپنی بیویوں کی رضاجوئی میں یہ ایک انتہا ہوئی دوسری انتہا کیا ہے میاں اور بیوی میں اتنا بوجھ ہو جائے کہ طلاق تک نو بتا جائے تو سورت ایک, ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے سورہ تراق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری امتح کو, کو بیان کر رہی ہے سب حضور کے مقصد بے کو بیان کر رہی ہے سورہ جمعہ آپ کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے اس طرح قرآن مجید کی اکثر و دیکھ کر جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں بار کردہ ہولی والیم نفا و ویات کم بل آیات مسجد کی حکیم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أصلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نسوحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا تلاوته آنا وآنا واجعله لنا یا رب زکنا تلاوت کل دو نشستوں میں تارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک کشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم اس کی تدویم کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدویم تین مراحل میں مکمل ہوئی اولن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا ترتیب میئر ہو چکی لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بین دفتین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یماما میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیوں نے طے کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو, ہو، وہ طے کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے ہے اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ان نسخہ بھیج دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ تلق کر دیے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رما صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارض کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بے نہیں جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرا نہیں کہہ سکتے اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقدعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناپسا پر بھی مشتمل ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے یہ تمام امور توقیفی ہی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اشتہاد کو کسی منطق کسی گرامر کسی نحو کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف بھی ہے وہ اتفاق اتفاقی نہیں ہے اس لیے ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے ذمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک سورت ہے سورت توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف سورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عادت کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں ادر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال آج ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہے قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہ ہے ایک سو چودہ سورت سور سے بنا ہے سور کے مالی فصیح ہے گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالی کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے سورتوں میں آیات کے باہمی رب کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے رب کے آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو برو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی, کی اس سے ان موتیوں کا حسن وبالا ہو جائے گا ایسے ہی معاملہ آیات قرآن کا ہے کہ جو ایک سورت کے اندر ہیں اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منتلک اور اس سے منسلک ہوتی ہیں ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صورت ایک اصطلاح اور ملتی ہے حسب اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حصہ پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ میں بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خشن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ صورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شامل ہیں کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حز نسبت تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خام خواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچا اور مقدمہ ہے تو پہلے ہند یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹویں میں تیرہ یہ سیڑھی ہے بالکل اور جو آخری حز میں مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پینسٹھ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹیپل ہے مہرب یہ حز یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بعد کی چیزیں رکوؤں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نا یہ حجر یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا ہے واقعیت محسوس ہوتا ہے کہ معلومی جو ربط اور تعلق ہے اس کو مضبوط رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجبول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کو شفت کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ سورتوں کاٹ دی گئی اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں بول رہا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے ذمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ بالکل بازی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان لیجیے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نزم اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو رب قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں ناظر نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنظیم ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالی کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اسکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفا کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اصلاح کی نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے ان کے ضمن میں گویات متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تانگ کرنا ہوگا لیکن یہ بات درست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی کبھی اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئی ولا لکھنوں کو ان بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی موسیدگی تالی نہیں ہوگی ولا یشما بنولا ماں <الْعُلَمَاء> اور کبھی اہل علم اس سے شیر محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تر کو بھی عجائب ہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآن حقائق اور مبرن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں بہت سی باتیں ہمارے اسناف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذور کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذلکردین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذل کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل و کرب سے وہ باتیاں کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے اگر حقیقت توثیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی کبھی اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کال ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے اس تجمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل کنورس کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں اس کے کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے مبارک کا ہے وہ من کل شہین خلقنازاؤ نے لال نکھ کا لال نقم یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن منکل شعین خلقناز اوجین اس میں اس کے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالی کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر نشب سے بعض جگہوں پر تو اظہر نشب سے بعض جگہوں پر بڑا قدمبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بات یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ رہا ہے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے مابین تو نسبت ووزیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجیے نسبت نوزیت کہتے کس کو ہے دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ویسی فوکل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے بابر کے تعلق آئی یہ وازیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو البتہ بات لوگوں پر ہے کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اصطلاح ہے تو اس میں کیونکہ بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے دف جایا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یا عام فہم ہے تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماں بے تو نسبت زودیت تمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حصے کہ زمینیں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی البتہ یہ جو زمینیں ہوتے ہیں خود ان کے ہیں؟ یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زودیت مل جائے گی اس سے آگے چلئے اب اصل ہے وہ شہ جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر, مدنی, پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے یہ قابل غور بات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے سات گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایکسزائز مدنی سور پہ ایک گروپ پورا ہو گیا دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سرزائز مکی سور پھر ایک یا ایک سزائز مدنی سور پہ وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہے یہ گروپ جو ہے کراق کے لیے نہیں ہے یہ گروپ کے مانوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک کبھی مضمون اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں کہ سورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارتن بتا دوں پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے سورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے ملکت آطینہ کا سفا بن مسانی اور قرآن اور کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ تو چار طویل ترین سورت مدنی بقرہ آل عمران نشا مائنا دوسرے ملوک میں دو سورت مکی دو مدنی الانعام ال آراہ مکیات الفاد ال توبہ تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ سورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی سورہ یونس سے سورہ یونس سورہ بھوت سورہ یوسف سورہ راج سورہ ابراہیم چلتے جائیے سورہ ہجر سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ مریم سورہ تاہ سورہ انبیاء سورہ حج اور سورہ مومرو چودہ سورے. اب آئی ایک مجری سورت سورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورج سجدہ تک آٹھ سورتیں مکی ہیں اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مجلی ہے اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورج احزاب ہر شب کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتے ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچواں گروپ ہے سورہ شبا سے احقاف تک یہ تیرہ صورتیں مٹھی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سولت الحجرات تک تین صورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ صورتیں چھٹے گروپ میں سورہ آپ سے سورہ واقعہ تک سات سورتیں یہ مکی ہے اور سورہ حدیث سے سورہ طلاق تک دس سورتیں مدنی ہیں یہ سترہ ہیں آخری جو ہے وہ سورت الملک سے سورت الاخلاص تک چھیالیس سورتیں اور سورہ معمد جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہے قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں احجرس سے رات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رات دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خدا بندی شریعت ادای اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار سورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائگر اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شمین سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نسارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر گرہ بھی ہے ان پر ترقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کو ان کے قرار داد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ ہے اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مجبور ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک رسی پروپن سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مگنی صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی ہیں جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی سورتیں وہ مدنی آتے یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں کانوٹس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو سورتیں مکی دو مدنی اور ادھر سات سورتیں مکی اور دس مدنی لیکن سات سورتیں جو ہیں وہ تین تین رکو کی ہیں ان میں سے ایک چار رقو کی بھی ہے اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ دو دو روپوں کی ہے تقریباً متبادل بنتی ہے تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورت ہیں. ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھ گروپ تقریباً بنتے ہیں جیسے کہ پہلی ایک گروپ کے اندر تو مکی صورت سورہ فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی ہے. درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انضار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورتیں میں آپ کو معلوم ہے سورج قاب سے شروع ہو کر تو پھر یہ انضار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریبا اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ ہے سورہ بقرہ سورہ عالمران سورہ نسا سورہ مائن باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب سورہ نسا پھر تین چھوٹی سورتیں پھر آخر میں دو بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد بالمڈیو پگ کے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے ان کی حد تک بال من نے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے بڑی بہت ہی عمدہ بات کہی انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائے اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آ امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلن مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائی جائے گی بچہ چھوٹا ہی ہے روزہ رکھنا سکھایا جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتیم ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بحرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مال مجھ ارتھال نے کہی ہے اور مجھے اسے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگلی بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفی کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے فزکس کی کتاب ہے کس چیز کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھیے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی ایناٹمی نہیں انسان کی فزیولوجی نہیں انسان کی اینتھروپالوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نقص بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے چنانچہ دیکھ کے ذرا روٹ کر دیجئے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ہدل علمقیل پھر اس کے وس میں ہدلش سورہ یونس میں فرمایا ہدم ورحمت رحمت سورہ لقمان میں فرمایا ہدم ورحمت للمحسنین سورہ سے نیم اور امل میں فرمایا ہدم و بسرا علم عالمران میں موزۃ المتفیم ہودم و موز المتھی تین مرتبہ الہدا رسو رہا الدا ہدن الہدا مارتا ہو گیا یعنی ہدایت کاملا ہدایت تام ہدایت ابلی اسی طرح سورت النگ میں فرمایا سورت الجن میں ویرناس لمبا سمے گل ہدا آمن بھی سورہ بل اسرائیل میں ببامن الہدا سورہ بل اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے سورہ تحت میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائق ان کا علم حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سومنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے اس سے نکالتا ہے نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب ان کو وہ پھر پروسس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنفائل کر کے کوئی اور نتیجہ خز کرتا ہے اس طرح رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وہی سے کوئی تعلق نہیں اس علم کا تعلق ہے علم میں سے ہے جو ہمت آدم میں ولیت کر دیے گئے تھے بالکل شروع دی. سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وہ علام آدم السماخ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سبھالو تو فرمایا وا یا کمنی ہودن قبل یا فلاں ولا ضرور وہ علم ہدایت ہے یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں علم اسماد در حقیقت یوں سمجھئے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں روئی جی بھی ہے وہ گٹلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گے لیکن درخت موجود تھا پوٹینشیلی مل کنوا پورا درخت آم کی گٹلی میں موجود تھا ایکچولی مل فیل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا وہ نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آزم علیہ السلام کے وجود میں بدیعت کر دیا گیا پوٹینشیلی اب اس کی ایکسپولشن ہو رہی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے برگو بار جا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خود کا پودا ہے بہت جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جا کے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم کا قدم تک آ چکا ہے تو روجے آدمے خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ قابل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیتانی قوت بن چکا ہے وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری باتیں ہوئی تھی جو کہ وہی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا پئما یاسی ہدن فمن تبیا ہدایا فلا فوفنا بلا ہو گیا سرور <بَحْشَرُونَ> یہ علم ال ہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا اس کے لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں اس میں جو ارتقا ہوا ہے پہلی کتابیں داخل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی کل میں نے آپ کو آج سنائی تھی سورہ معدہ کی اناہ فیحا ہدم و نور ہم نے توڑاہ بازی کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتواں رکوع ہے وہ سورہ معدا کا انجیل کے بارے میں فی ہے ہدم ونور اس میں بھی ہدم بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بر ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آکر کر الہدا بن گیا ہے اب یہ ہودہ نہیں الہدا قابل ہدایت نامہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو منبول رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے بچہ ابھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی ایچ ڈی جی کافی کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کو اس کی اپنی استدار ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوت کو پہنچ جائے گا اب اسے آخری پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلاسفی اور ہسٹری پڑھے گا اس حوالے سے تدری اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہیں حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے ارد کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ ابھی چھ سال کا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے آپ بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ دودھ ہے یہ ڈوٹس ہے تو احکام میں اثر آ جن سوال احکام دیے گئے حکمت میں ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا ابھی وہ اہد تفولیت ہے نو انسانی کا یوں سمجھئے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی جی گئی ہے حضرت مسا علیہ السلام کو اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے خوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکتے جب وہ فارکلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشے گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے ابھی چھ سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بروبت کے لیے تو الحدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگر سے کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہے ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے ان نفی خلق سماوت اول لفظ وقتلا فل نہار اول فل قلت کی تجریفی باہر بمال و ماہر موتح وفیا بنکل وہ تصریف و صحاب المسفر بہن ون ارض لایات ال قومی عقلون. یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی اللہ کی قدرت اللہ کی عظمت اللہ کے علم کامل اللہ کی حکمت باللہ سب نشانیاں تو یہ جو فزیکل فینومنا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانی سے فی فلکی یشمہ یہ تمام اجرام میں سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں بال ہوا ہر شے حرکت میں انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شئے حرکت میں ہر شئے سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کا رہا اپنے پورے کلبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کلبا ہے اس پورے کلبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا تو معلوم ہوا کل نن تھی پلکی اب یہ کا نفس جس طرح منقا ہو کر جس طرح وہ ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ فویدہ ہوا ہے واضح ہوا ہے آج سے قریب کو معلوم نہیں دا. تو یہ جو فزیکل فنومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجیے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سمجن تھے انہوں نے مطالعہ کیا کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے پرٹ ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس ہونے غلط ثابت کر چکی ہے دی سائنس دی قرآن دی اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عمل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تدبیر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں اللہ کے قول و فعل میں قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی ہو ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برہم ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاف مٹو آیت ہے سنوری ہم آیات نا فل آفات و فی ان خوش حق تا یت ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سن اری ہم آیا فل آفاقی انس تب نہ تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہو الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے آج کیا ایک تو مورش بکائی کو ذہن میں رکھیے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو ایمبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کن کن اسٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یا ایمبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیشل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتھا سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ لقت خلق نل انسان سمجال فتن فی قرار سمقن یہ کہاں سے معلوم اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن ہے تو یہ حقائق نے رکھی ہے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومنا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا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 زراعت کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سلے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نقل وہ اس کا ایک اصطلاح ہے کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ اب میل فلاور اور فیمل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے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 آپ نے روکا نہیں لیکن دھار بات صحابہ کے کے لیے رضمان اللہ تعالیٰ علیہ وجمائی حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے ڈرتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نقل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے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 یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے ختابی کیا ہوتا ہے جو میں کلر کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی ایک ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم کیا اپنے باطن میں جھانک کرنے کو بعض آیات ایسی ہیں بڑی پیاری آیات ہیں افیل لاہ شکل بات سماوا کے بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے خواب کرو سوچو یہ جی صرف آپ کے گرو بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح ارنگ تشدد اندما اللہ ہے آل حتن ہوا کیا واقعیت تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی راہ یہ گویا کہ کسی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر پیس سنگھ کا اس کے ساتھ اسے سوال کرنا کیا واقعی اور اس میں دن حقیقت حقیقت کون سی ہے پس بندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں ان تو خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا ماوسی عقیدہ ہے ہاضا ماں مجد نہ آلے ہیں ہم نے آبا لیکن واقعی تم غور کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ لاٹ کے واقعی اور آلے ہیں موجود ہیں اس کو آپ کہیں گے خطابی نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ عال عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے نذی اندر علیہ کو کتابہ من ہو آیات المحکماتل بننا امول کتاب و اہرو متشابحات عمران آیت نمبر سات اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہے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 جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں دیرے ملے گی ماں لا رات ولا ازن ان سمیت وما خطرہ داخل میں بچا نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک تٹ ماری انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالم برزخ آلم آکرہ عالم غیب عالم ارواہ ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشاب ہاتے سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فینومنا والی باتیں ہیں نادی علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آئے کبھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا فلفی فلقی یس محول اب یہ آیت محکمات میں آ اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل تیسری بات تفسیر اور تعبیر میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر جب استعمال ہوتا ہے نفزی طور پر الفاظ کی بحث نحوی بحث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 لیکن قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس پس منظر میں آج سے چودہ سو برس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو عیسوی ایس تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ ان قوم تھی امی قوم تھی بہر لکھے شاہ اشادل اش معدوم کے درجے میں تھے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 اس خاص کانٹیکسٹ میں ٹائم سپیس اسپیس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعویل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھیے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے ابد الباد تک کے لیے اسی کتاب کو بیسویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا طویل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیس فی صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے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 اس کو ہم کہیں گے عام اس کانٹیکٹ سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا درو بشت اس کا ماں سبق اس کے بعد ماں بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعمیل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعمیل عام میں اس آیت کے الفاظ ان کا درو و اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا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 معلوم ہو آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل درپیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اعجاز ہے یہ اس کا کمال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے طویل خاص اور عام یہ الفاصل کے بار بار دورانے دورائے ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے اصطلاحات سے چاہا کہا کہ آپ واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے فلقی سن قرآن علی ذکر پہل میں ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازی ہوتا چلا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمسیل یوں سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا نیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مرید کا جو لبے لباب ہے لبے لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتم نس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لیے تابدک گہرائی میں غوطہ زنی کرنا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھیں اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھی میں نے فوراً ٹوک کیا میں نے کہا اچھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مزید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توحید کی ہے عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا عبور کر دیا قرآن کے کنارے ہے یہ نا پیدا کنار سمندر ہے اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے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 تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا ولّ امام راضی کو بھی نملوں کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر ڈالتا ہے اے لمن حاضر مقام مقام الغام عمیک یہ مقام تو بہت محیب ہے پرحمت ہے بہت جہرہ ہے بہت غامص ہے امام راضی کہہ رہے ہیں تیس جلدوں میں تصویر لکھنے والا شخص بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظوم و زفانی بالآیات و سکر بسم اللہ اولہ و آخرہ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے زمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھی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 تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہوتا ہے تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے بلکہ میں نے اس وقت یہ غلط لفظ استعمال کر دیا تھا دنیا کی مشکل ترین. دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو مشکل ترین کتاب ہے وہی مانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کچھ طے اس میں پوری پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یا تھا تدبر یا دب برو آیا ہی یہ دو اصلاحات خود قرآن کی ہیں میرا جو کتاب کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی نمبر چھ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 بین کا عمل ہی پہلو حلال اور حرام جائز و ناجائز یہ چیزیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی ہو جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں دوڑ پیچھے کی طرف اگر دشے ایام تو پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کے میں مصطفیٰ برساں اگر بون نہ رسیدی تمام بولا لیکن حکمت سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے آگے سے آگے بڑھی ہے وہ تو میں کر چکا ہوں کہ وہ جو فینومینا پرانی مجید میں سائنٹفک مزک ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تو بات سمجھ میں آتی ہے ابھی اس علم کی سطح اتنی کمزور تھی اتنی نیچی تھی کہ ان کی, اس کا اجلاس ممکن نہیں تھا اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ وزیر محمد الرسول اللہ وزیر معحو ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا پہنچاتے آخری شیف ہے میں قرآن کی زمین میں بطل... لیکن یہ لاسٹ وٹ ناٹ دی لیسٹ کے مسلاق ہے یہ بات بہت سرحد کے ساتھ مولانا مودھو نے لکھی ہے تفیب القرآن کے مقدمے میں اور بہت اہم بات ہے بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے اس کے سمجھنے کا شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کریں ایک, ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی چاہے تفصیل لکھ دے وہ تو لفظوں کی بحث ہے سرف اور نہم ہے یا روایات ہیں وہ جمع کر دیجیے لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے جیسے قرآن مجید میں آتا زیادت ہم ایمانا ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے میں اس میں ایک شہ کا اضافہ کر رہا ہوں میرے نزدیک قرآن مجید مینوئل آف ریوولوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سب و تاخ کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پھر ان کا تجکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر ٹک اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل تا کے انقلاب آ گیا اور یہ کہ جا الحق و وضاحف الباطل ان الباطلاقانہ تو ہو اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پرابلمس ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے بحث کر رہا ہے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 خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ اسابق الامین قبل نبی صفیق عمر میں تمہارے ماں بہن ایک عبر گزار چکا ہوں تم نے مجھے دیکھا میرا کردار دیکھا تم نے خود مجھے اسابق اور الامین کا جو ہے کتاب دیا تو خود حضور کی شخصیت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 جس کے لیے میں دو مقامات سے اشتشاد کروں گا سورہ بیا میں فرمایا لم یک کفرو مہل کتاب مشرقین من فکین حکا تاطیہ بین اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے مشرقین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کی کفر کیا تھا وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتے اب بیا کیا ہے رسول من اللہ یتلو سہوفم متحرتن فی ہا قطبن قیمہ بید دو چیزوں سے مل کر بنی رسول من اللہ ہے یتلو سہوفم متحرت فی قطبن قیمہ رسول اور قرآن مل کر بید ہے رسول کی شخصیت بیدین ہے اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے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 قرآن محمد کی رسالت پر دلی ہے ایک دوسرے کے شاہی دوسرا مقام پھول تالاب کا ہے قد ان کم ذکر دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے وہ یاد دہانی کیا ہے رسول اللہ کا رسول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 کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجوہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا واحد موجو آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو موجودات بیان ہوتے حضور کے لیکن میری بات سمجھ سمجھیے غور کیجیے ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ سمجھیے موجودہ کیسے کیسے موجزہ آج کر دینے والی شہر اس موجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں دعو اور تحدی چیلنج جبکہ کوئی حرک عادت کوئی شہ پیدا ہو جائے حرک عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے پانی واٹر کیبس سروس حضرت موسا کا آسار اس پر لگا اور سمجھ پھٹ گیا ہر عادت ہے یعنی جو عادی قانون ہے عام طور پر جو قوانین تب ہیں ہے ان کا پھٹ جانا ختم ہو جانا ٹوٹ جانا اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لا کے خلاف آگ کے بارے میں قانون کیا ہے وہ جلاتی ہے لیکن یہ کہ یہ موجلہ ہے یہ حرک عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اسے نہیں جلائے یا آرو پونی بردن وسلام اللہ ابراہیم تو خرط عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے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 وہ مو موجدہ اس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساحر شکست کھانے آزیز آ گئے الٹیرا و ساجدین وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے آمنہ برب میں و ہارون ہم ایمان لے آئے موسا اور ہارون کے رب پر یہ موجرا ہے اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجرہ صرف ہے قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ بڑی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ موضے طلب کیے گئے آپ اس بچے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجیے ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے لیے چشمے زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے باندھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اس بے آب ویاہ وادی میں باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دے باندھ لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑا جواب ملا اللہ کس قسم کی کوئی شہنی دکھائے گا بلکہ سوریہ رام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے جس کو پڑھ کر کاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شری کو دکھا ہی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائد ہو رہی ہے تو بھائی یہ رسالت کے مدعے ہی ہے ہم کہتے ہیں موجہ دکھاؤ موزہ نہیں, نہیں دکھائی جی. تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے وہاں جس امداد میں اللہ نے کہا ہے ہر جسم ہی اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجیے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی موجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے ہم نے دکھا رہی ہوتی تو حضور کا موجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے ہم یقولون تقم والا ہوں بلہ یو میں ہری سنگھ ان کا نو کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محبت نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی. تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دے تاہم بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا کم سے کم اس شرافت کا اخرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اٹمپٹ بھی نہیں کی ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر نہیں آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے نہیں کسی نے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس استحادی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا اسی طرح فرمایا تو نئی میں ان سو جن ولا مسلے حاضر قرآن لا یا تور مسل ہی ولاؤ کا نب نے بابو بہیرا چیلنج ہے اے نبی کہہ دیجیے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کے سب دوسرے کی مدد کرے چیلنج اسی طریقے سے سورہ میں فرمایا اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی چلو تو دس سورتیں ہی لے آؤ خلفاکو میں اشبر سے مریم مسلح متمف یاتمے نبی سورہ کی آئٹ نمبر تیرہ ہے اس جیسی کوئی دس سورتیں ہی لے آؤ ایک سو چودہ نہ صحیح دس صحیح یہ بھی نئی ہوا تو بر سبھی ترزل اور سورہ یونس میں فرمایا الفاتو بے سورتم بن ایک سورت علیہ اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں دوڑایا گیا وہ ان کن تم فی را نزلنا اللہ آپ دینا فاتو بہ سورتم بن مسلی ودو سہدا کم بند لیکن نوٹ کر لیجے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا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 لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ موجودہ ہے چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے لغت ادب فساہت بلاغت عژبت مٹھاس اس کے اعتبار سے قرآن موجودہ ہے لیکن اس اعتبار سے قرآن موجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا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 وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجبور ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوائے معلا کا شعرا میں سے تھے آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا تو ان کا جو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 دائمی اور ابھی یہ کسی اعتبار سے موجودہ ہے اہل حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابھی طور پر میں ڈاکٹر مورس مک... مکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیسن مور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھیے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 یہ ہے سب سے بڑا موضوع اور موجودہ ہوا قرآن سے اتر کر ہراس ہوئے قوم آیا اور ایک اس کا ساتھ لایا یہ سارا موجودہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارض کیا ہے محمد اور قرآن دونوں مل کر بین بھی ہے تو رسولم من اللہ کچھ رسول کم آیات اللہ مبینات یہ موجرا جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کامسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتدا میں جو شعرا تھا جو غلغلہ تھا جو ولولہ تھا ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی اس کو جیل میں رکھیے اور اس پہ کمسٹ انٹرنیشنل کا رکن احمد راج انیس سو بیس میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برباد کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے بامبے کا ایک کمسٹرف شائع کرتا ہے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 عربی کا ایک مقبولا یہ ہے کہ الفضل ما ماشہدت بہل آدا اصل فضیلت تو شہ کی ہے جس کی گواہی دشمن دوست تو تعریف کریں گے قابل تعریف شہ کی بھی تعریف کریں گے خبر سڑکر کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شہ کی بھی تعریف کر بیٹھے دوست ہوئے دشمن جو ہے وہ تو زائد بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شمہ کی گنجائش نہ ہو اس لیے میں نے ارض کیا کہ دشمن ہے رقیق حملے کرتا ہے لیکن آخر میں جب آتا ہے کون سائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر اس میں خطبہ حجت المدا کا وہ حوالہ دیتا ہے لا فضل عربی نالا ولا ولال اجمین اعلی عربی ولال احمر على اسودا ولا ولال احمر ولا الا بالتقوی اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے بعض تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے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 But it must be admitted that it was Muhammad ﷺ who established for the first time in history a society based on these principles. I see tarahi gawahi. I said 20 sal pehle, America came Dr. Michael Hartman. A selection and gradation of the hundred most influential personalities <laughs> of human history. اور نمبر ایک پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے نیچورلی آئی ہوسپلینیشن میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے عیسائی ہے لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر ایک پر رکھا حضرت عیسا کو نمبر تین پہ لے گیا تو نیچورلی آئی ہوسپلینشن اور پھر ایکسپلینشن دی ہے دس از بیک He is the only person supremely successful in both the religious and سیکولر fields. یہ دونوں میدان جو ہے مذہب اور روحانیت اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست ان دونوں میدانوں میں بریک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے روحانیت میں ہے دین میں ہے افراق میں ہے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 یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرس ہیں انہوں نے اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا کون سائڈ ہسٹری آف دی ولڈ اور وہ لائبریریوں میں مل جائے گا علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ہر کو جا بینی رنگو رگبو خاک برویت آر سو یاد نور مصطفی اورا بہاس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 ابھی محمد کی تلاش میں ہے ادھر جا رہا ہے قافلہ ادھر جا رہا ہے گو انسانی کا، چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے سوشل ایوولوشن کا پروسیس انسان کو افراد و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجن لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری بین کائنڈ کو اسی بات کی طرف کہ جس کی طرف دعوت دی جی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوجا دینی جہان کے آنکھاک بنویت آرزو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 قرآن سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو ان کی شاخ ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت ہر سے ارا ریم نئے تبدیل نئے آئے شرمندہ تعویل نئے فاش گو یا ماسے دل دل مزم رس دی کتابیں دی اس چیزیں دیگر اثر اس نے حق پنہاؤ ہم پیداستوں زندہ پائند تو, تو بجان در رفت جا در رف جہاں دیگر شبت جہاں کیوں دیگر سدھ جہاں دیگر شبند میں اس میں خاص طور پر دو اشار آپ کو اس سنانا چاہتا ہوں انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشار کہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا ممبا قرآن حقیقت بے جوہر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے ور بحرفم غیر اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے بجبر ہے پردائے ناموس فکرم چاک کن تو میرے فکر کی ناموس کے دنجیاں میں پھینک دیجیے پردائے فکرم چاک کن این آبا راز خارم پاک کن اس شاہ کو اس کاٹے سے پاک کر دیجئے کانٹا میرا میں کانٹے کے مالک دو کے اٹھا کر پھینک دیجئے روز محش خار و رسوا کو مرا بے نصیب از بوسائے پا کو نمارا قیامت کے دن مجھے ذریر و خار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے یہ اتنی بڑی بدواج اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین سے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی اب آئیے بہت چھوٹے چھوٹے دو اور مضمون ہیں قرآن حبل اللہ ہے اس کی کیا مانی ہے حبل رسی کو کہتے ہیں اللہ کی رسی ہے حبل مسد پورے لہب میں یہ لفظ آیا ہے امام راغیب نے اس کی تعبیر کی ہے اس توئیرہ جن وسل ود پل مال کا وسن یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے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 پھر یہ حضرت عبداللہ جو عمر سے بھی ہے یہ روایت موجود ہے نظیب میں ہوا و حبل اللہ البتین یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑنے والی ہے تقرر اللہ کا ذریعہ ہے وصول لشے کسی پہنچانے والی شے اس کا سہل ترین اللہ کے تقرر کا سہل ترین ذریعہ مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے چنانچہ ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ کال موجود ہے القرآن و حبل اللہ ممدود بن سما قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف یہ ترمزی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے لیکن یہ کہ زید ابن ارکم سے یہ الفاظ جو ہے مرفور کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ بھی منفور ہے یہ حضور نے فرمایا کہ قرآن حبل اللہ, اللہ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے تبرانی کی موج میں کبیر میں ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے مسجد نبوی کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں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 اس لیے کہ یہ قرآن وہ شہ ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو وصول الا اللہ کا مؤثر ترین طریقہ تقرب الا اللہ کا مؤثر ترین طریقہ سہل ترین طریقہ شور شور طریقہ وہ قرآن مجید ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے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 جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک رسم العل دیتا ہے اللہ کے لئے جینا اللہ کے لیے مرنا صلافی و نسخی و محیہ یا و رب العالمين ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں نہفی رسول الله اس وقت اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی تمہارے درمیان اتحاد پیدا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 انہوں نے حالت اعتراف میں مسجد نزدیک میں پڑھا ہے صرف ایک جگہ ایک دملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی وہ میں نے کر دی اس اعتبار سے اب یہ کتاب چل جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن بلہ رحمتہ اللہ علیہ اس میں اللہ تعالی نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق حس میں استعداد و توفیق آئی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 پہنچاؤ میری جانب سے ایک یاد پہنچاؤ میرا کوئی امتی اس عادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے اب تو خیر حکمت عالمہ قرآن و عالمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں سمجھیں اور سمجھائیں اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے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 ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں عقیدہ اپنانا پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں ایک سو چار انجینوں میں سے وہ انہوں نے چار سلیکٹ کی تھی کنونیکل باقی جو ہے وہ اب وہ ان کو مستلط نہیں مانتے اب آپ کسو کہتے اور میں نے ایک مرتبہ ایک پالونی صاحب سے مسٹر وائٹ ہوتے تھے منگومری میں میں نے ان سے پوچھا بچپن ہوتا ہے اس بائبل یہ متی اور یہ یوک اور باکس اور جان ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے تو اس نے جواب دیا نہ مطلب از بائبل بائبل از ان دن ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر معین طور پر بائبل نہیں ہے بائبل ان میں ہے بحثیتیں مجموعی لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم صاحب ہو گیا ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفا نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایف سی کالج داہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یونگ ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے تو ڈاکٹر یونگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وہی دل کے کے ہیں آپ جیسا پڑھا لکھا شخص تعلیم ڈالا علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے مجھ پر تو جو شیر نازی ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا تو اگرچہ اس سوال کے اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الجم بت المسک تھا مشک چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وہی بل ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسالت وہی بل ہے وہ ختم ہو چکی البتہ الہام کشف رویہ القاع یہ وہی بل ہے یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے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 وہ ایک ہی ہے وہ ذاتی باری ہے یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ یہ سنو نہ کالی روح الروح ربی ربا کلی بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں بارک اللہ کم فر قرآن رضی کمبلایا بس الحقی۔